عمل ہے اس کے مخاطب کون ہے جو ماننے کا اقرار کرے اگر تم نے مانا ہے اللہ کو تو مانو اس کا یہ حکم تم مانتے ہو قرآن کو تو دیکھو قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے تم مانتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو مانو ان کے اس فرمان کو قبول کرو اس کی پیروی کرو اس کو تسلیم کرو اس پر عمل کرو یہ سارا در حقیقت اس دلیل پر ہے کہ تم مانتے ہو اگر تم اللہ کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مانتے ہو تو لازم ہے یہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ سارے عوابر و نواہی جو دین کے ہیں ان کا اصل میں اگر کوئی محل بنتا ہے تو یہ ساری گفتگو کس سے کی جائے گی جو ماننے کا اقرار کرے تو گویا کے دعوت قرآن کے دو حصے اگر اپنے ذہن میں آپ نے کر لیے کہ ایک دعوت عام ہے جس کے مخاطب پوری نوع انسانی تمام انسان یہ دعوت ایمان ہے دوسرا دعوت عمل ہے دعوت خصوصی ہے اس کے مخاطب صرف وہ ہے جو ایمان کا دعوت کرے تو اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع کی چھ آیتوں میں سے پہلی چار میں خطاب یا ایوہ الناس ابھی ہم نے تلاوت کی تھی یا یحناس الناس بمسل ان فصل میں اولا ان الزین تر امد یہاں ساری چار آیتوں میں گفتگو ہو رہی ہے یا ایوہ الناس اور واقعہ یہ ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اپنے تاثر کو منتقل نہیں کر سکتا کہ کس قدر پروفاؤنڈ ہے یہ چار آیات اس نے دین کے فلسفے کو دین کی پوری دعوت ایمان کو جس طرح سمو لیا ہے اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے تیسرا چوتھا پہلو جو ہے کم میں بعد میں ارز کروں گا کس طریقے سے تمام لیولز کو اس کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید ہے ہی سب سے بڑا موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر ہر مقام کی جو خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے سورہ اخلاص کا کی اپنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی اپنی فضیلت ہے سورت الاسل کی اپنی فضیلت ہے تو ایک خاص اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارض کیا بہت پروفاؤنڈ بہت کمپریہینسو بہت جامع مقام ہے یہ چھ آئے اب آخری بات نوٹ کیجئے قرآن مجید کے اساریف کے ضمن میں اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے ایک خاص ٹائم اینڈ پس منظر ہے اس کا ایک خاص دور ہے جب یہ نازل ہوا سمجھ یہ سمجھیے کہ چھ سو دس عیسوی سے لے کر اور چھ سو بتیس عیسوی تک یہ کوئی بائیس برس ہیں جن میں کہ قرآن مجید نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ اس کا ایک خاص جغرافیائی پس منظر ہے یہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا حجاز میں مکہ ہے تو حجاز میں ہے مدینہ ہے تو حجاز میں ہے اور تائف آتے جاتے جو صورتیں یا آئےتیں نازل ہوئی وہ بھی حجاز میں ہیں اور تبوک آتے جاتے جو آئے نازل ہوئی وہ بھی حجاز میں ہیں۔ یہ گویا کہ جزیرہ نمایا عرب کا مغربی حصہ ہے جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سو میل آپ اگر اس کو چوڑا کر لیں تو اس کے ایک لمبی پٹی بن جائے گی شبالن جنوبن سو میل کی برتھ کی یہ اس کا جغرافیائی پس منظر ہے جس میں کہ یہ سقران مجید نازل ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک خاص جو ہے وہ ایک ثقافتی پس منظر بھی ہے جو قوم اس کی اولین مخاطب تھی اس کے اعتقادات کیا تھے وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے کس لیول پر تھی اس کے کسٹمز کیا تھے اس کے رسومات کیا تھیں ان, ان کے جو بھی مختلف معاملات تھے سیاسی معاشی معاشرتی کس لہج کے تھے تو یہ گویا کے ایک خاص فریم ورک بنتا ہے ٹائم اینڈ سپیس کے اعتبار سے جس میں قرآن نازل ہوا اور حکمت کا تقاضہ یہی تھا آج بھی ہم سمجھیں گے تو حکمت کا تقاضہ یہی ہوگا اور یہی ہوا کہ قرآن مجید نے اپنا عام جو خطاب رکھا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے بہت قریب بہت اونچے فلسفیانہ اصطلاحات میں اگر بات کی گئی ہوتی تو ان لوگوں کے پلے نہ پڑتی اس لیے کہ نہ تو انہوں نے یونان کا فلسفہ پڑھا تھا نہ انہوں نے کوئی اور جو بھی آریائی ذہن ہے نہ ان کا ان کے مزاج کی وہ ساخت تھی تو بڑا فطری انداز ان کے اپنے ماحول سے ہی ساری استشادات لیے گئے سارے دلائی وہیں سے لیے گئے میرے ذہن میں فوری طور پر آئی ہے مثال چونکہ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اب ان کے ہاں سفر ہوتے تھے جب سفر کر رہا ہے کوئی عرب کوئی قافلہ چل رہا ہے اوٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے اونٹ ہے اونٹ کے نیچے زمین ہے دائیں بائیں پہاڑ ہے اوپر آسمان ہے یہ چار چیزیں ان کے مشاہدے کے اندر گویا کہ مستقل رہتی تھیں اسی لیے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا ہے افلا انضرون ال البل کے فقولت ویلس سما ایک فروست ویل جبال ایک فروسی بت ویل عرض ایک فروسحت وہ نیچے زمین ہے بچھی ہوئی جس پر اونٹ چل رہا ہے اونٹ ہے جس کے اوپر یہ سوار ہے اور چونکہ گھاٹیاں ہیں حجاز پورا جو ہے پہاڑی علاقہ ہے سارے راستے جو تھے وہ فج جسے کہتے من بن فج کل فج نویخ گھاٹیاں تھی ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے پہاڑوں کے مابین راستے ہیں یہی ان کے جو ہے شاہراہیں ہیں یہی ان کی ہائی ویز ہیں ان پر چلے جا رہے ہیں پوری پوری رات سفر ہو رہا ہے تو مسلسل مشاہدہ وہیں سے گفتگو ہو رہی ہے افلا انضرون اہل لیبی لے کے فقول قط ویلا صبا لے کے فروسحت ویل الجبا لے کے فروس ان مذکر یہ نہیں ہے کہ اور چیزیں نہیں تھیں استشاد کے لیے لیکن جو قوم اولین مخاطب ہے اس کے مشاہدے سے بات کیجئے نا سائبیریا کا ذکر کریں گے تو پہلے پڑھانا پڑے گا کہ سائبیریا کس بلا کا نام ہے وہاں برف کس طرح سے ہوتا ہے اور گلیشیئرس کسے کہتے ہیں اور رینڈیئر کیا ہوتا ہے اور فلاں جانور کچھ نہیں اصل میں تو موٹیویٹ کرنا ہے اس قوم کو اسے ایک امت بنا دینا ہے امت وسط بنانا ہے اسے واسطہ بنانا ہے اس کے ذریعے سے اب اس دین کے پیغام کو پوری نو انسانی تک پہنچانا ہے تو پہلے تو اس کے اندر پورے طور پر جذب ہو جائے قرآن اور اس کے ذہن میں اس کے آصاب میں اس کے باطن میں تو جذب ہوگا اس کے اپنے جو بھی معیارات ہیں سوچ کے جو پیمانے ہیں اس کے جو بھی مشاہدات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی تو ان کے ذہن میں بھی آئے گی ان کے دل میں بھی اترے گی اور ان کے اندر پورے طور سے سرائد کر جائے گی تو یہ خاص بات ہے نوٹ کیجئے قرآن مجید کا جو خطاب کا عام عمومی انداز ہے تو در حقیقت اس خاص ٹائم اینڈ اسپیس اور کلچرل بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ آپ رکھ کر اسی کے لیے اصطلاح میں نے آپ کو بارہ بتائی ہے تعویل خاص قرآن مجید کی ایک طویل خاص ہے اس خاص پس منظر میں رکھ کر غور کرنا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت جو لوگ مخاطب اول تھے انہوں نے کیا سمجھا کیا بات ان کے سامنے آئی کس طور سے حقیقت ان پر منکش ہوئی یہ تعویل خاص ہو۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے یہی قرآن ہے ابد آباد تک کے لیے ہدایت نامہ بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت تو اب اسی میں ہے بیسویں صدی نہیں اکیسویں بائیسویں اگر اور صدییں آنی ہے قیامت سے پہلے تو ان تمام آنے والی صدیوں کے لیے بھی ہدایت نامہ تو یہی ہے بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے چاہے وہ بیسویں صدی کا علامہ اقبال ہو اور چاہے کوئی اکیسویں صدی میں کوئی اور بھی اس سے بڑا فلسفی پیدا ہو جائے بات ہے کہ اس کے لیے ہدایت اور کہاں سے آئے گی تو یہ دو انتہائی متضاد تقاضے ہیں جو قرآن پورے کرتا ہے کہ ایک طرف اس نے اپنا عام خطاب رکھا ہے عرب کے بدوؤں کے ذہنی سطح پر ان کا مزاج ان کا اسلوب ان کا ان کے سوچنے کے انداز ان کے مشاہدات ان کی سوچ کی سطح لیول آف کانشیسنیس جسے آپ کہتے ہیں ان کے شعور کا لیول اس پر بات رکھی عام لیکن یہ کہ اسی میں بٹوین دی لائنس اور کہیں بہت ہی خفی انداز میں چند الفاظ آ جائیں گے لیکن یہ کہ اس کے اندر ابد تک کے لیے ہدایت کے خزانے اس میں مزمر ہوں یہ بہت اہم حقیقت ہے قرآن مجید پر غور کرنے کے لئے جس کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں ضمنی طور پر اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک عام بدو اس وقت اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتا تھا اسے سمجھتا تھا کوئی خاص بات نہیں ہے اس سے پہلے کا حصہ اس کے بعد کا حصہ جڑ رہا ہے مفہوم میرے ذہن میں آ گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہی مطلوب تھا فول مطلوب لیکن آج کا ایک آدمی رک جائے گا وہاں اس کی سوئی اٹکے گی وہاں اور پھر وہ غور کرے گا معلوم ہوگا کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تو معرفت کا اور ہدایت کا اور علم کا اور فلسفے کا اور حکمت کا ایک پورا بہت بڑا جو ہے تودہ ہے پورا کہ جو اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن فوکس کر لیجیے وہیں پر آپ اپنا جو ہے وہ جو لینس ہوتا ہے مائکروسکوپ کا وہ بھی ہائی پاورڈ لینس وہاں فوکس کر دیجئے معلوم ہوگا کہ اس میں جو کچھ بھی مزمر ہے اب اس وقت کا انسان جو ہے چودہ سو برس قبل جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ایک عام بدو کے ذہن میں شاید وہ بات آئی نہ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن میں ہدایت موجود ہے اس کی بھی ایک بہت نمایاں مثال اس رکو میں ہمارے اس سبق میں آ رہی تو یہ چار ہے تمہیدی باتیں اب آئیے کہ ہم اس کا لسم لذ مطالعہ شروع کر یا یو اناس اب دیکھیے یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے پہلا جو خطاب عام ہے اور جس میں کہ در حقیقت جس کا موضوع ہے دعوت ایمان دعوت عام دعوت ایمان اس میں خطاب کن سے یا یو اناس اور کیجیے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ پہلی چار آئے میں یا اناس آخری دو میں یا میں یازین عام یہ ایٹ نہیں ہے یوں ہی نہیں ہو گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تقسیم رکھ دی ہے اس سے اب کو محسوس ہوگا کہ واقع ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو ہے مانی خیز ہے گنجینا مانی کا تلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے وہ لفظ یوں ہی نہیں آ گیا ہے بلکہ وہ آیا ہے کسی حکمت کے تحت یا یو اناس ہے لوگوں بورے مسل ان میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا پوری توجہ سے سنو زوربا مسل یہ قرآن مجید میں مثال بیان کرنے کے لیے ذرا با وہ یہ عام طور پر آیا ہے یضرب اللہ الامثال قزال کے یغرب اللہ یا جیسے کہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب میں حصہ سوم کا وہ بھی اہم درس تھا ضرب اللہ مسلزین کفر امرات امرات الوت اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور حضرت الود کی بیوی علیہ السلام کی تو ضرب المثل اسی سے اردو میں بن گیا ہے. ضرب المثل یہ ضرب المثل ہے کوئی کہاوت ہے آپ یہ ضرب المثل یہ گویا کے در حقیقت ضوربہ مسل یہ تو جو ہے جملہ فیلیا ہے مجھول فیل ہے زوریبا زوریبا مسالون اور یہ یہاں پر جو یعنی آ رہا ہے مسلون اسے کہا جاتا ہے نائب فائل اس لیے کہ فیلے مجھول کے ساتھ جو مفول آتا ہے وہ نائب فائل ہے اور وہ مرفو ہوتا ہے پیش کے ساتھ زوریبا مسالون ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فستا پس اسے پوری توجہ سے سنو یہاں بھی توجہ کیجئے کہ یہ توجہ کا لفظ کیسے ایڈ ہو گیا یہ عربی زبان کی اصل میں یہی ہے بلاغت اور فساحت سمع یسمع اس کے معنی سننا اور استمع یستمع باب افتعال بن گیا اب یہاں آ گیا صرف یہ کہ مادہ وہی ہے اور اصلی وہی ہے سمع یسمع سن لینا سمی سننے والا لیکن استمع یس نمو استعمال پوری توجہ سے سننا کان لگا کر سننا پورے دھیان کے ساتھ سننا یہی لفظ آیا ہے فیضا القرآن و فست میرے سے دیکھو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے کان لگا کر سنا کرو اسے اور خود خاموش رہا کرو میں صرف حوالہ ہی دے رہا ہوں اس لیے کہ احناف اصل میں اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کی قرعت ہو رہی ہے قرآن کی قراعت ہو رہی ہے امام قراط کر رہا ہے اس وقت پڑھنا جو ہے وہ گویا کے اس حکم قرآنی کی منافی ہو جائے گا ایزا کوریل قُرِ قرآن و فست میرو سے تو جب قرال پڑھا جا رہا ہو خاموش رہو اور پوری توجہ کو مرکوز کر دو سنو استماع تو ایک ہے یا یسما سننا اور ایک ہے اجتماع یستمع استعمال باب اشتعال توجہ سے سنو یا یوہناز دور ب مسل الفستم اولا لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا دھیان سے توجہ سے سنو ان تَدْعُونَ من دون اللہ لن اخلقوز و بابم وجتما لہ <لَه> یقینا وہ ہستیاں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہر جز پیدا نہیں کر سکیں گی یا ہر جز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک کو چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں مل جل کر زور لگائیں یا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے فستمہ وج تمرول یہ سوتی آہنگ جو ہے پرانے مجید کا اس میں جو وزن ہے اس میں ایک آہنگ ہے اسی صدر حقیقت وہ جو غنا ہے ملکوتی غنا جسے میں کہا کرتا ہوں جیسے ڈیوائن اوریشنس اس کا ڈیوائن میوزک ہے قرآن مجید کے اندر اور یہ لفظ استعمال کیا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم غلّ یغغن بال قرآر فلح جس شخص کو بھی اللہ نے اچھی آواز دی ہو اسے خوش سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو انہرنٹ ہے ایک میوزک ہے ایک غنا ہے اس کے اندر اور یہ غنا ہے پاک غنا یہ غنا یہ موسیقی جو ہے یہ پاکیزہ ہے پاک ہے اس کے اندر کہیں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بھلائی ہی بھلائی ہے لہذا انسان کے اندر اگر حسن سوت اور حسن سماعت کا کوئی ذوق ہے تو اسے یہ پورا ذوق پورا کرنا چاہیے قرآن مجید کو اچھا پڑھ کر یا اچھا پڑھا ہوا قرآن سن کر ایک حدیث میں تو یہاں تک نقشہ کھینچ دیا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے قرآن مجید کو سنتا ہے جبکہ کوئی اچھا حسن سوت کے ساتھ اسے پڑھنے والا پڑھ رہا ہو اتنا توجہ سے کسی شے کو نہیں سنتا ما آدن اللہ علیہ شاہین نہ ہوں لسن نہیں اللہ کان لگاتا اب یہ ظاہر بات ہے کہ میں تو اگرچہ کان لگانے کے لیے میں نے اپنی گردن کو بھی ٹیڑھا کیا ہے اس کا ایک گیسچر دیا ہے لیکن خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے نہ اس کا کان ہے لیکن یہ اس کا مفہوم کیا ہے جیسے ہم کسی چیز کو سننے کے لیے کان لگا دیتے تو لفظ بالکل وہی ہے ما آزن اللہ علیہ شاہین ہوں لسن سوت اللہ کسی شے کے لیے کان نہیں لگاتا جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے جب قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو یہ انداز در حقیقت جو ہے اس میں یہ وہ ڈیوائن میوزک کی طرف میں نے توجہ دلائی یا غور بس ایندن ندین و تنخل و زبابم ولکہ یاد ہوگا میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن مجید اگرچہ شاعری نہیں ہے وما البنا ہو شعر وما یم بغیلا بڑا کیٹیگوریل سٹیٹمنٹ ہے حضور کو اللہ نے شعر سکھایا ہی نہیں ہم نے نہیں سکھایا اپنے اس مندے صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی یہ حضور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کیا مما یم بگیلا یہ آپ کے شاعن شان ہی نہیں ہے پھر سورہ شعرا میں تو شاعروں کی بحثیت مجموعی بڑی مذمت بھی آ گئی استثنا علیحدہ ہے استثناء تو رہتا ہے اپنی جگہ پر ایکسپشن پروف دی رول لیکن بحثیت مجموعی مذمت ہی ہے وہاں لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ایک خاص یہ انداز ہے جس کی طرف اس وقت میں توجہ دلا رہا ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے جس ہم بلینک ورس کہتے ہیں آج کی زبان میں آزاد نظم یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو ویسٹ سے ہمارے اندر آمد ہوئی ہے ہم ہمارے ہاں تو شاعری کے ساتھ عروض کا ہونا اور اس کے اندر قافیے کا ہونا ردیف کا ہونا وزن کا ہونا بڑی مشکل جو ہے مشکلات تھیں شاعری کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جو بلینک ورس کا انداز کسی درجے میں کے ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ شاید وہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے اس انداز میں وہ جو جس طرح کا ایک آہنگ ضرور ہوتا ہے وہ آہنگ موجود ہے یقیناً تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک زباب مکھی والا بجتما چاہے وہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں مجتمع کر لیں اپنی ساری کریٹو ایکٹیویٹی جو ہے اس سب کو پول کر لیں اپنی ساری صلاحیتوں کو تب بھی ایک مکھی تک کی تخلیق پر تادر نہیں وسلو بھوم و زباب و شیئن لا یسن کے زو ہو مند اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے سلب کر لے یہ اردو میں لفظ مستعبل ہے سلب کر لینا اختیارات سلب کر لیے گئے ای یسنو کسی سے کوئی چیز لے لینا اگر مکھھی کوئی جو یہ حلوے ماڈے تم چڑھاتے ہو اپنے ان بتوں کے سامنے رکھتے ہو مکھیاں بن بن ہیں تو عام انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا اس پر مکھی بن بنائے لیکن ان کا تو حال یہ ہے ان کی بے بزاحتی کا اور لاچاریگی کا کہ یہ تو ان کو اڑانے تک پر قادر نہیں مکھی اگر کوئی شہ چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے لا یستن قزو ہو من ہو نہیں لے سکتے اسے واپس نہیں حاصل کر سکتے ان سے اس کو ضعف الطالب والمطلوب مطلوب بہت لاچار بے بس کمزور ضعیف ہے طالب بھی مطلوب بھی یہ جو ایک آیت ہے واقعہ یہ ہے کہ اس میں وہ شرک سے متعلق ایک خاص شرک جو اس ماحول میں ہو رہا تھا جہاں قرآن نازر ہو رہا ہے اس سے بات شروع کی گئی لیکن تین الفاظ آخری جو ہے الطالب والمطلوب اس میں شرک اور توحید کا ایک ایسا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے جو تا قیام قیامت عظیم ترین فلسفے کی حیثیت سے برقرار رہے گا میں اس کے بارے میں بعد میں ارض کروں گا اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جو خاص پس منظر کی بات تھی وہ کیا تھی بت پرستی ہوتی تھی اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ شرک کی اور بھی بہت سی قسمیں جو ہیں اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہیں ستارہ پرستی بھی ہوتی تھی اور مختلف جو ہے اور جو مظاہر فطرت ہے ان کو پوجا جاتا تھا لیکن عرب کا وہ ماحول جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں ستارہ پرستی وغیرہ کا ہمیں کوئی خاص جو ہے سراغ نہیں ملتا رب شیرا کا ذکر تو موجود ہے سورت النجم میں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کوئی خاص تصور تھا وہ بھی دیوتا یا دیوی ہونے کا نہیں بلکہ کوئی تقدس یا اس سے کوئی وہ اپنے لیے جیسے شگون لیا جاتا ہے اس طرح کے کام لیتے ہوں گے ورنہ اصل جو وہاں پہ شرک تھا وہ بدھ پرستی کا شرک اب بت پرستی کے بارے میں یہ جان لیجیے کہ اگرچہ فلسفیانہ انداز میں تو یہ بات کہی جائے گی کہ ہم ان بتوں کو تو نہیں پوچھتے یہ تو پتھر کے بنائے ہوئے ہم نے خود گھڑے ہیں بلکہ کچھ اور ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم نے ان کو شبی کی صورت دی ہے تاکہ اپنی توجہ کو مرکوز کریں ان پر یہ فلسفہ وہ ہے جو اس دور میں ڈاکٹر راداکن نے بڑے دھڑے کے ساتھ اور بڑے استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے اور واقعہ یہ کہ ہندوستان کے فلسفے کو زندہ کر دیا اس شخص نے یہ دو موٹی موٹی اتنی والیومس ہیں انڈین فلسفی پر ڈاکٹر رادھا کرشنن کی اللہ نے اسے عمر بھی بہت دی ہم عصر تھے ہمارے یہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک ہی زمانے کے علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا آئے ساٹھ برس کی اکسٹھ برس کی عمر میں اور اس کو اللہ تعالی نے نوے برس کی عمر دے دی اقبال کو بھی اگر وہ عمر ملی ہوتی اور واقعتاً اگر وہ کہیں فلسفے کے استاد ہوتے کہیں پر انہوں نے تو چونکہ بحثیت پروفیشن بھی وکالت کو اختیار کر لیا تو جو پڑھنے پڑھانے میں جو بات جو مجتی ہے بات اور نکھرتی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی اسی لیے علامہ اقبال ایک فلسفی کی حیثیت سے دنیا میں اس طرح متعارف نہیں ہو سکے جس طرح کہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا جاتا ہے ڈاکٹر رادا کشن کو بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایک خاص دور میں یہ دو تھے سب سے بڑے فلسفی ایک مذہبی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جو بھی اسے کہے ڈاکٹر رادھا کشن اور ایک خالص مادہ پرستانہ انداز میں بٹ فنڈ رسل اور دونوں کی عمریں جو ہوئی ہیں نبے برس اور 90 سے بھی اوپر کی برس کی جو عمریں ہوئی ہیں بہرال رادھا کرشن نے بت پرستی کے لیے فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ بتوں کو نہیں پوجا جاتا اصل میں وہ تو علامتیں ہیں جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے اقبال کا شعر ہے پہ خوگرے گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندےکھے خدا کو کیوں کر ایک ان سین ہستی پر میڈیٹیٹ کرنا ممکن نہیں ہے کوئی محسوس ہونا چاہیے اقبال کا ایک دوسرا شعر بھی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں تو یہ تو دھمنے در حقیقت کچھ ہستیوں کے لیے ہم نے یہ علامت کے طور پر تاکہ گیان دھیان کرتے ہوئے توجہ کو مرکوز کرنے کے لئے جس کو احتکاف کہا گیا قرآن مجید میں حضرت موسا کی قوم نے بھی کہا تھا کہ جیسے ان کے بت ہیں اسنام ہیں اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی بت بنا دے تاکہ ہم جو ہے کریں اور اپنی میڈیٹیشن جو ہے توجہ کو مرتکز کر سکیں اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بہرحال فلسفیانہ سطح پر تو جو بت پرستی ہے اس کا پس منظر یہ ہے لیکن عوامی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے تدریجن ہوتے ہوتے جو بات ہو جاتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں وہی چیزیں بن جاتی ہیں کہ یہی ہے معمول اسی کو چوم رہے ہیں اسی کو چاٹ رہے ہیں اسی کا دھون پی رہے ہیں اس کو غسل دے کر اس کا پانی جو ہے وہ متبرک سمجھ کے جو ہے چھڑکا جا رہا ہے اور پیا جا رہا ہے بتوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے مورتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ جو تصور عوامی ہے در حقیقت وہ ہے اس کے پس منظر میں یا یونا زورے بمسل ان فستا میں یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو ان سے دعائیں کر رہے ہو ان سے ان کر رہے ہو انہیں سجدہ کر رہے ہو ان بتوں کو ان مورتوں کو جنہیں تم نے خود تراشا ہے ان کے بارے میں ذرا غور کرو سوچو تو صحیح یہ جھجوڑنے کا انداز ہوتا ہے اصل میں چونکہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے بچپن سے کسی نے دیکھنا شروع کیا اپنے والدین کو ان کو چومتے چاٹتے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ان کا طواف کرتے ہوئے بس وہی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو وہ پیچھے فلسفہ کیا تھا وہ تو ذہن سے اوجل ہو جاتا ہے وہ تو اکثر لوگوں کے سامنے ہے نہیں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی ہیں ہے اصل شہ جا جاسٹ یہی معبود ہے اسی کے اندر ساری طاقت ہے یہی حاجت روا ہے یہی مشکل کشا ہے یہی روزی رساں ہے یہی ہماری تکالیف دور کرنے والا ہے اس کے لیے چونکانے کا انداز اختیار کیا یا جو آخری تین الفاظ ہے جن میں میں نے ارض کیا ہے کہ عظیم فلسفہ مزمر ہے اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفانی وم بل آیا و ذکل